بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للّہ وحد صدق وعدہ نصر عبدہ وعز جندََََََ و الاحزاب الحضب وحد والسلام صلاۃ وسلم و علم اللہ نبی میرے محترم مسلمان بھائیو بہنوں اور مجاہد ساتھیو السلام علكم و رحمت اللہ وبركاتہ آج چودہ ہجری شعبان کی چوبیسویں تاریخ ہے شیخ ابو مصعب سوری فق اللہ کی کتاب دعوت المقامت الاسلامیت العالمیہ یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس الحمد تیسری فصل کے چھٹے نقطے میں جاری ہے آج کے درس میں انشاءاللہ اللہ اندلس میں مسلمانوں کی قائم کردہ حکومتوں کا تذکرہ ہوگا ایک دھندلی سی تصویر اندلس کی اپنے سامنے لیے اس متائے گمگشتہ کو یاد کرنے بیٹھا ہوں جس کا نام تک آج کی نسل نہیں جانتی اندلس جسے مسلمانوں نے بانوے ہجری میں طارق بن زیاد اور ان کے امیر موسا بن نصیر رحم اللہ کی قیادت میں فتح کیا تھا اندلس جسے آج ہسپانیہ اسپانیہ یا اسپین کہا جاتا ہے جس کا دارالحکومت مڈریڈ ہے آج مسلمان نسل اس عظیم ورثے کو فراموش کر بیٹھی ہے جہاں مسلمانوں کی آٹھ سو سال تک حکومت قائم رہی ہے بانوے ہجری میں مسلمانوں کی اس سرزمین میں حکومت قائم ہوئی اور آٹھ سو ستانوے ہجری میں صلیبیوں عیسائیوں کے ہاتھوں ختم ہوئی یعنی سات سو تیرہ عیسوی میں یہ حکومت قائم ہوئی تھی اور چودہ سو باون عیسوی میں یہ حکومت ختم ہوئی تھی اللہ اکبر جہاں کل تک آٹھ سو سال تک اذان کی آواز گونجتی تھی آج وہاں توحید کی آواز خاموش ہے جہاں اللہ و اکبر کی آواز گونجا کرتی تھی آج وہاں نسرانیوں کے نقاروں کی آواز گونجتی ہے اندلس کا غم آج بھی جاری و ساری ہے انڈونیشیا میں مشرقی تیمور اور پاکستان کی سرحد پر واقع ہمارے مسلمان بھائیوں کا ملک مشرقی ترکستان اور مسلمانہ نے اراکان و برما کی سرزمین آج پھر اندلس کی کہانی اور تاریخ کو دہرا رہی ہے آئیے اندلس کی تاریخ کو پڑھتے ہیں کہ کس طرح باہمت مردان خدا نے اللہ جلجلالحو کے بہادر بندوں نے فرزندان توحید نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے اندلس کو فتح کیا تھا وہاں انہوں نے توحید کی اذانیں دی تھیں آج وہاں خاموشی ہے بس یہ غم لیے ہمیں اپنی تاریخ کا تذکرہ کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہماری آئندہ نسل موجودہ نسل اس بات سے باخبر ہو کہ ہم نے کتنی عظیم سرزمین گنوائی ہے اور کتنے عظیم ورثے سے ہم محروم ہو چکے ہیں سن بانوے ہجری میں تاریخ بن زیاد رحمہ اللہ تعالی نے اندلس کا علاقہ فتح کیا تھا اور پھر یہ علاقہ امویوں کی زیر حکمرانی رہا تھا پھر جب امویوں کی حکومت ختم ہو گئی عباسیوں کی خلافت قائم ہوئی تو ہشام بن عبد الملک کے پوتے عبد الرحمن بن معاویہ نے اندلس کا رخ کیا عباسیوں کے پنجے سے انہیں کسی طرح چھٹکارہ ملا اور وہ قتل ہونے سے بچ گئے انہوں نے مغرب یعنی مراکش تیونس ان علاقوں کا رخ کیا وہاں وہ نفظہ نامی قبیلے پہنچے جہاں ان کے ماموں رہا کرتے تھے یعنی ان کا ننہیال تھا جب انہیں اطمینان ہوا کہ اب عباسیوں سے مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے تو انہوں نے اندلس میں موجود مسلمانوں سے خط کتابت کا سلسلہ شروع کیا کہ بنو امیہ کے وفادار وہاں کون کون ہیں چنانچہ بہت بڑی تعداد نے عبد کی تائید کی اور انہیں خوش آمدید کہا سن 138 سو ماہ ہجری ماہجہ میں عبدالرحمن اندلس کی طرف بڑھے انہوں نے سمندر پار کیا ان کے ساتھ عرب اور بربری لوگ بھی موجود تھے اندلس میں داخل ہونے کے بعد انہوں نے آنے والوں کا انتظار کیا اور ایک منظم لشکر ترتیب دے کر قرطبہ کا رخ کیا قرطبہ میں عباسیوں کی طرف سے نامزد کردہ امیر یوسف بن عبد الرحمن فہری موجود تھے عبد الرحمن نے ان کو قتل کر دیا اور قرطبہ پر قبضہ کر لیا اومن سما دعی عبد الرحمان بلقب اداخل بس اسی وجہ سے عبد الرحمن کو داخل کا لقب دیا جاتا ہے کہ وہ قرطبہ اس کے امیر کو قتل کرنے کے بعد داخل ہوئے عبد الرحمن داخل جنہیں سقر قریش بھی کہا جاتا ہے ایک عظیم انسان تھے ایک باہمت اور حوصلے والے انسان تھے 138 ہجری سے 172 سو ہجری یعنی 36 سال تک انہوں نے حکومت کی ہے ظاہر سی بات ہے اس زمانے میں بنو امیہ کا سورج ڈوب کر عباسیوں کا سورج طلوع ہو رہا تھا ایسے حالات میں ان کے حوصلے کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک طرف وہ بنو عباس کا بھی مقابلہ کر رہے تھے دوسری طرف اندلس میں موجود نصرانیوں سلیبیوں کا بھی مقابلہ کر رہے تھے مثال کے طور پر شارلمان جو کہ سن 161 ہجری میں بمطابق 771 عیسوی میں اپنا لشکر لے کر عبد الرحمن کے اوپر حملہ آور ہوا لیکن عبد الرحمن داخل نے زبردست عظیمت اور ہمت سے اس صلیبی بادشاہ کا مقابلہ کیا اور اسے شکست دی عبد الرحمن داخل ایک انتہائی پر حوصلے والے اور ترقی اور تعمیرات کے شوقین انسان تھے باوجودے کہ جنگوں میں انقلابات اور بغاوتوں کو فروغ کرنے میں وہ مصروف رہے ہیں لیکن انتظام و انصرام ترتیب و تنظیم تعمیر و ترقی سے وغافل نہیں رہے انہوں نے اپنی یادگار جامع مسجد قرطبہ چھوڑی ہے جہاں پوری دنیا کے علماء تشریف لے جائے کرتے تھے یہی وہ جامع مسجد قرطبہ ہے جس نے شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال رحمہ اللہ کو رلایا تھا آپ بھی ان کے اشعار کا مطالعہ کریں انشاءاللہ اللہ آپ بھی روئیں بغیر نہیں رہ سکتے یقیناً ہمیں اپنے آبا و اجداد کی چھوڑی ہوئی اس میراث اور متائے گمگشتہ کے حصول کے لیے خون کے آنسو رونا چاہیے اور جہاد و قتال میں دوبارہ سے کود کر اپنے آبا و اجداد کی میراث کے حصول کے لیے کوشش کرنی چاہیے اللہ جل جلالہ توفیق عطا فرمائے اندلس کا تذکرہ جاری ہے عبد الرحمٰن داخل کے بعد ان کے بیٹوں پوتو کا تذکرہ انشاءاللہ جاری رہے گا وصلی اللہ تعالی علیہ خیر خلق ہی محمد ولا وصحب ہی اجمعین والسلام السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ